کو طلاق ہاں یہ تو پورا قصہ لکھ دیا اپنے بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اس کو کہتے ہیں فق کی زبان میں نہ شیزا نہ اس کو سمجھانے کے بعد میں اگر وہ نہ سمجھے اور کوئی چارے کاری نہ ہو اس کو سمجھانے کا تو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینا جو ہے وہ جائز تاکہ دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کو آپ سنوارے کوئی ایسی بیوی نافرمان فرمان ہو تو اس کو شرافت کے ساتھ میں چھوڑ دیا جائے شرا کا مسئلہ یہی لیکن آپس میں گھر والے بیٹھ کر کے یہ تصویہ کریں ٹھیک ہے نا کیونکہ شادی کرتے وقت آپ نے ہم نے مشورہ نہیں کیا طلاق میں ہم سے مشورہ کر رہا. تو یہ جو ہے وہ خود آپ بیٹھ کر کے اور دیکھ لیں کہ وہ واقعی ناقابل اصلاح ہے. تب اس کی چھٹی کر دیں جی دی.